اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتی ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا یہ ہے وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپن خواہشوں کے تابے ہوئے